دیکھیے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا سمجھ گیا اصل میں ہمارے فقہ کا اس میں صدیوں سے مذہب یہ رہا کہ مکہ الگ آبادی ہے مینا الگ آبادی ہے مزدلفہ الگ ہے اور عرفات الگ اور یہ باضابطہ کوئی صدیوں پرانی نہیں باہر شریعت تو تقریباً کوئی ستر اسی سال پہلے لکھے اس میں بھی یہ مسئلہ ایک آدمی اگر مکہ میں قیام کرے اور اقامت کی نیت کر لے پندرہ دن لیکن اس اقامت کی نیت کرنے میں اسی پندرہ دن میں اگر حج آ جائے تو نیت باطیل ٹھیک ہے. ہے نا تو اس کو کسر کرنا چاہیے ٹھیک ایک بات بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اب یہ جو منا ہے یہ مکہ سے تقریباً مل گیا یہ ہے تو یہ ہماری مسجد حبیب میں فیصلہ نہیں ہوگا یہ تو اکابر علماء اس پر بیٹھ کے فیصلہ کریں اب تک کتاب یہی مسئلہ کہ اگر آپ مکہ گئے مکمل مکہ میں پندرہ دن رہے سولہویں دن حج کرنے کے لیے گئے تو آپ مقیم اور اگر آپ نے پندرہ دن کی اقامت کی نیت کر اور پندرہ دن میں آپ کو حج بھی کرنا ہے تو نیت باطل ہے لہذا آپ کو قصر نماز پڑھنی ہوگی ایک بات دوسری بیماری یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو ہنی فرودی یلدانوں کے نزدیک آل حضرت فاضل بریلوی تخمی نے لگایا کہ یہ ہے ستاون میل تین بٹا چار سوا ستاون میل کا سفر ہو تب آدمی مسافر ہوتا ظاہر ہم تو جب جدا جائیں مکہ جائیں تو مسافر تو ہوتے اچھا جب یہ آدمی اس میں مسافر ہوتا ہے تو اس کی نماز کسر کب شروع ہوتی جیسے کراچی سے ایک آدمی لاہور جا رہا ہے کراچی کی آبادی سے نکل جائے ابھی ستاون میل پر نہیں پہنچا مگر کسر شروع ہو گئی واپسی میں جب تک اپنے آبادی میں داخل نہ ہو جائے اس سب تک کسر نماز ہو گی. یہ کونسی سی ہے جو مکہ کا امام مکہ شریف سے نکل کر عرفات میں قصر پڑا جس کے پیچھے سب لوگ پڑھتے بھائی آپ اگر تخمینہ لگائیں مشکل آٹھ یا نو میل کا فاصلہ ہوگا آپ تو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں اتنا ہی فاصلہ ہوگا ٹھیک تو یہ ساتھ آٹھ میل پر امام مکہ سے جا کر کے قصر پڑھا کر یہ لاکھوں آدمیوں کی نمازوں کا بڑا غرق کر رہا ہے یہ کون سی کسر ٹھیک وہ جو ایک دلیل ہے اس کو امام آزم ابو حنیفا نے یہ کہہ کر کے کنڈم کر دیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جس کو ابیار علی کہتے ہیں وہاں حضرت فاروق اعظم نے قصر کی. انہوں نے نا پا گئے تو چھ آٹھ میل کے فاصلے پر ہے لہذا قصر کی اتنی مصافیت ہوگی وہاں یہ جاددہ چاہیے پورے اصول کو دیکھیں ہاں نفی وہ یہ ہے کہ جب آدمی ارادہ کر لے اتنے میل جانے کا تو اب جب اپنی آبادی سے باہر نکلے کسر شروع ہو جائے گی اس زمانے میں جہاں آج احرام بانتے ابیار علی یہ اس زمانے مدینہ شریف سے باہر تھا یا مدینی شریف کی آبادی اب بھی نہیں اب بھی آبادی سے باہر تو یہاں سے امام حضرت فاروق اعظم نے زہر کی نماز قصر پڑی وہ اس لیے پڑھی کہ انہیں جانا کہیں دور تھا اور اس میں یہ مضافات مدینہ میں تھا تو قصر پڑھی اس کو انہوں نے قانون بنا لیا چھ آٹھ میل کے فاصلے میں قصر کی نماز ہوگی ایسا نہیں بلکہ مکہ کا امام مکہ سے جا کر عرفات میں قصر کی نماز پڑھا یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں اچھا ایک بات یہ لوگ یہ کہتے ہیں ابھی جو بات نکلی ارے صاحب اتنی نمازوں کا سواب مولانا کریں کہ آپ چھوڑ دیں شیطان جو داؤ لگاتا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں اتنے لاکھ آدمی نماز نہیں پڑھ رہے یہ اتنے لاکھ آدمی نے کتنے لاکھ ہیں جن کو ان کے عقیدے معلوم ہیں. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں جن لوگوں کو معلوم وہ نہ پڑھے آپ نے ایک پہلو تو دیکھ لیا صاحب آپ محروم کر رہے ہمیں ایک لاکھ نمازوں سے میں آپ سے پوچھوں یہ بتائیے آپ نے نماز پڑھی نماز نہیں ہوئی تو ایک نماز اگر آپ نے حرم شریف میں چھوڑی تو پٹائی بھی تو ایک لاکھ نمازوں کیوں ہوگی یا نہیں گناہ بھی تو ایک لاکھ نمازوں کا ملے گا یا نہیں تو اس طرف آپ کی توجہ نہیں اس لیے ہم تو اپنی بات بتاتے ان کے نماز کے وقت میں جاتے نہیں اپنے وقت میں جاتے ہیں نماز پڑھ کر کے سیدھے چلے آتے ہیں کوئی کسی قسم کا فتنہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا یہ مشورہ ہم آپ کو بھی دیتے چلیے ہاں وہ تو اصل میں ہر جگہ اگرچہ بعض علماء نے اس پہ فتوا دیا ہے اور اس کے حوالے بھی موجود ہیں میرے پاس لیکن بچنا چاہیے وہاں سے بھی اس لیے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا گنا ہے وہاں بھی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں